السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله التمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ربراہلی صدری پانچ سو نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا پانچ نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ نے اجمالن بیان کر دیے پیچھے مسائب اور مشکلات کا ذکر پچھلے رقو میں یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مطالبات کے سامنے جھک جائیں یہ آپ کو یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں اس کے بعد فوراً نماز کا ذکر ان مصائب کے علاج کے لیے اللہ سے رابطہ بہت ضروری ہے مومن کمزور تب ہوتا ہے جب اس کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے جب تک اس کا رابطہ اللہ سے رہتا ہے تب تک مومن کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی معاملے کے نتائج سے وہ ڈرتا ہے اس کے آفٹر ایفیکٹ سے خوف زیادہ ہوتا ہے اسی لیے حضرت موسا علیہ السلام کے ذمے جب ذمہ داری لگائی گئی پھر ان کی طرف بھیجا گئے آپ جاگیوں سے اللہ کی طرف بلائے تو فرمایا گیا کہ میرے ساتھ رابطہ رکھنا ہے میرے ساتھ رابطے میں رہنا ہے کنٹیکٹ میں رہنا ہے میرے ساتھ تو فرمایا کہ ذکری اس کے لیے نماز کو قائم کرنا ایک جگہ ارشاد فرمایا یا استعینوا بالصبر ان اللہ برداشت کرو جھیلو اور نماز قائم رکھو اللہ کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھو تا آ حالات کھرکا سامنے آ جائیں انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد پھر الْخَوْفِ وَالْجُوعِ من الخوف منا والن کو وَبَشِّرِ صابری تو یہاں بھی انہیں اسی پس منظر کے تحت اللہ تعالیٰ نے دلوک شمس لے گی دلوک ہوتا ہے کسی چیز کا عروج پر جا کر اوپر جا کر نیچے آنا ہمارے یہاں گھوڑے کی چال کے لیے ایک چال مشہور ہے دلکی چال جسے کہتے تو دلکی کی چال ہی ہوتی ہے گھوڑا اوپر چھلانگ لگاتا ہے پھر نیچے آتا ہے دلکی یہ ہے دلوک کسی چیز کا اوپر جا کے نیچے آنا لے دلوک شمس سورج کے زوال سے لے کر سورج جب چڑھ کے پھر نیچے کی طرف جائے تو یہ زوال سے شروع ہوا الساکل رات کے اندھیرے تک تو اس کے زوال سے لے کر زہر اثر مغرب اور عشاء اس میں آگے وہ قرآن الفجر اور فجر کی نماز اس کا ذکر آگے ہوگا ایک آیت کے اندر پانچ نمازوں ذکر موجود ہے ٹائمنگ اس کی موجود ہیں اب ان چار کے درمیان جن کا پہلے ذکر علی دلو کی شم سے لگاسا تلائی اور فجر تو فجر ہے کس طریقے سے تقسیم کرنی ہے کتنے گھنٹوں کے بعد پڑنی ہے کس طرح سے ان چاروں کے درمیان وقفہ جو رکھنا ہے وہ کس طرح رکھنا ہے یہ کام ہے انیبلنگ لیجسلیشن کا میں نے ارج کیا تھا پچھلی دفعہ آپ سے تک. قانون سازی دو قسم ایک ہوتا ہے آئین وہ پرنسپل لیجسلیشن ہوتی ہے آئین کے اندر کہ جی وزارت داخلہ اسلح کو کنٹرول کرے گا اب اس کے لیے وزارت داخلہ نے گیارہ بھی ایک بنائی اسلحے کی نمائش پر پابندی اس کا آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے آئین میں گیارہ بی نہیں لکھا قانون میں ہے تو آئین ایک ہیڈنگ دیتا ہے اب اس ہیڈنگ کے تحت انیبلنگ لیجسلیشن ہوگی تاکہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے وہ جو پرنسپل لیجسلیشن ہوئی ہے آئین بنا ہے جتنے بھی قانون بنیں گے اس دائرے کے اندر ہوں گے قرآن حکیم ہے کانسٹیٹیوشن لیجسلشن کانسٹیٹیوشنل لیجسلشن یہ آئین ہے آئینی قانون سازی لیکن اینیبلنگ جو لیجسلیشن کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی بھی اتارٹیز نیچے وہ قانون سازی کرتی ہیں تاکہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے وہ جو آئن میں لکھا گیا ہے اس کو قابل عمل لانے کے لیے جو عملی قانون بنانا ہے وہ جو بھی نیچے بنائے گا اس کی حیثیت قانونی ہوتی میں نہیں بنا سکتا آپ نہیں بنا سکتا چاہے وہ بلدیہ بنائے چاہے وہ ڈی سی کسی کوئی ڈگری ایشو کر دے یا کوئی اور بنائے لیکن بارہ اس کی حیثیت آفیشیل ہوتی تو اسلام کے اندر اللہ اور رسول دو آفیشیل حیثیتیں ہیں وہ لوگ جو ہمارے پرویزی بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکیا سمجھتے ہیں کہ آئے اور خط دے کے چلے گئے اور قانون کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں یہ بہت بڑی یا تو ان کے ذہن میں ایک سوئی اڑی ہوئی ہے کہ چونکہ آپ نے جو وہ بی اے بھی نہیں کیا ہے اور بیرسٹر اطلاع بھی نہیں ہے اور آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھا ہے لہٰذا حضور کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے ان کی سوئی اس پہ اڑی ہوئی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے تو اصل بات اگر اصولی بات کی جائے اور انہیں اللہ کا نمائندہ مانا جائے تو ظاہرہ کہ جو بھی طبیان ہوگا قانون کا اور جو بھی اس کے اندر عملی تقاضے ہوں گے وہ کون کرے گا آفیشیل حیثیت میں کرے گا تو اس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیر ہدایت اللہ کی نگرانی میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کے مزاج کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ عل مقرر کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعت فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے مجھے پہلے دن زہر کی نماز پڑھائی تو اتنے بجے پڑھائی اس وقت سورج کا جو سایہ ڈھلنے کے بعد زوال کے بعد جو سایہ تھا وہ ایک تسمے سے بھی چھوٹا تھا جب انہوں نے مجھے زور کی نماز پڑھا دی پھر اسی طرح اصر کی مغرب کی عشاء کی نماز انہوں نے اور فجر کی اول وقت میں پڑھائی ایک دن یہ سٹارٹنگ ٹائم ہے نماز دوسرے دن آئے تو فرمایا مجھے زور اس وقت پڑھائی جب آدمی کا سایہ دگنا ہو چکا تھا. یہ اس کا آخری ٹائم اثر بھی اسی طرح پھر مغرب بھی اسی طرح پھر عشاء بھی اسی طرح لیٹ کر کا... تیسرے پیر میں جا کے پڑھائی ہے آپ کو عشاء اور پھر جب یہ معاملہ ختم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد وہ پلٹے نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معموم تھے وہ امام تھے جبرائیل امین تو سلام پھیر کے جب وہ پلٹے تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ نمازوں کے اوقات مقرر کی ہے. نماز ان اوقات کے اندر ہو سکتی یعنی زور کی چھایا بالکل تسمے کے برابر ہو وہاں سے شروع ہو کر دگنا ہونے تک اس کے درمیان آپ نماز پڑھ سکتے نہیں دون ٹائمنگ بتا دیں گے یہاں اس کا سٹارٹنگ ٹائم ہے اور یہ اس کا اینڈ ہے اس کے بعد نہیں ہوگی اس کے بعد اگلی نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اللہ کی زیر ہدایت اب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی قرآن میں مینشن ہونی چاہیے تھی اور اگر قرآن میں مینشن نہیں ہے تو ہم مانتے نہیں یہ کتنا تو شروع سے چلا حضرت علی رضی اللہ العظام کے زمانے میں خوارج نے نعرہ لگایا تھا کفانا کتاب اللہ ہم اللہ کی کتاب کافی ہے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہیڈنگ کوئی بھی ہو نیچے قانون سازی ہم اپنی مرضی کی کر لیں اور اس کا پیٹ بھر دیں وہ مرضی چلنے ہی نہیں دیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک حضور کی کمان میں آدمی رہے تو پھر تو مرضی آپ کی کرنی ہوگی کہ حضور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کوئی بھی رائے لینی ہوتی ہے جب بھی کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے کانسٹی کرائسس ملک کے اندر آتا ہے تو بی بی سی والے اور وائس آف امریکہ والے اور سارے کس سے انٹرویو لیتے ہیں آئینی امور کے ماہرین سے جی آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں کبھی انہوں نے کسی مجھے فون کر کے پوچھا نا مولوی صاحب آپ کو تجوید آتی ہے بتائیں اس کا حل کیا ہے یہ آئین کا جو اس وقت کرائس مشرف صاحب نے پیدا کر دیا اس کا کیا حل پوچھا جو آئن کا ماہر ہے اسی سے پوچھا نا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے دینے والے بھی ہیں اور قرآن کے سمجھانے والے بھی ہیں یہ ان کی ڈیوٹی تھی یو اللہ محمول کتاب اس سے مراد یہ نہیں کہ عبداللہ اللہ اپنی عمر کو حضور تجوید پڑھا رہے تھے عبداللہ اپنی عمر کے قبیلے کی زبان میں نازل ہو رہا تھا انہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی یو اللہ کتاب کا کیا مطلب والحکمہ کا کیا مطلب کتاب تو کتاب ہوئی حکمت کیا ہے وہ آئینی بصیرت جو آئینی امور کے ہوتے ہیں معاملات میں چل چل کے یا جو وکیل حضرات ہوتے ہیں قانون کے معاملے میں ان کی ایک وہ رائے بن جاتی ہے ایک وہ بصیرت انہیں حاصل ہو جاتی ہے جسے آپ ایکسپیرینس کہتے ہیں کیوں مانگتے ہیں آپ ایک آدمی آپ کو لا کے اپنی ڈگریاں دے دیتا میں اتنا پڑھا ہوں آپ کیوں ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ یہ تو تعلیم ہو گئی حکمت کہاں ہے وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ حکمت اسی طریقے سے اللہ کے مزاج کی واقفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی علت کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چار نمازیں آ گئیں لے دلو کی شم سے الغا شاقل سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا پھیلنے تک زور اثر مغرب اور اشاب و قرآن الفجر اور فجر کیا قرآن یعنی فجر کی نماز قرآن الفجر اس لیے کہا گیا اس کو کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے پڑھا جانا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نماز کے کسی جزو کو لے کر نماز سے متعارف کرواتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مطلوب ہے جیسے تراوی کو کیا کہتے ہیں قیام قیام اللہ تحجد کی نماز کو بھی یہی کہا جاتا کلیلہ کھڑے رہو رات کو تو اس سے مراد کیا ہے کہ تحجد میں قرآن زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے قیام زیادہ ہوتا ہے رکوع سجوٹے ہوتے ہوم اللہ, اللہ قیام کلیلا اسی طرح قرآن الفجر فجر کی نماز میں کم از کم ساٹھ آیات پڑھی جاتی تھی ہمارے اسلاف کے زمانے میں جب یہ جی افیشل ڈیوٹیز کوئی نہیں ہوتی تھی اپنا تجارتی مال ہوتا تھا اپنی حل ہوتی تھی اپنے جانور ہوتے تھے جب دل ہوتا تھا اونٹ کھولا نکل گیا افیشل ڈیوٹیز کوئی نہیں ہوتی تھی کہ اتنے بجے جا کے کارڈ پنچ کرنا ہے تو اس وقت کم از کم ساٹھ آیات اور ساٹھ آیات کا مطلب ہے چھ رکھو اسی وقت یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ آدمی جو ہے وہ جو ایک طرف ہو کے تو دو سنتیں تسلی سے پڑھ کے تو امام کے پیچھے آ کے مل سکتا تھا اب نہیں ہو سکتا اب تو ٹکریں مارنے والی بات یہ کہ اب امام دس پندرہ یا بیس آیات لاوت کرتا ہے دس بہت مشکل سے ہوتی ہیں جس دن دس کرو دن گور گور کے نمازی دیکھتے کس نے تو جا کے سو جانا ہماری دیہڑی مروا دی گاڑی بھی نکل گئی اور پچیس درم کی گاڑی جو ہے وہ انگیج کر کے لے کے جانی پڑی ہمیں دور دور کے مسافر ہیں لہذا حکم دیا من اما بے قومن خفف جو کسی قوم کی امامت کرے وہ تخفیف کر کے نماز پڑھایا کرے اگر اسے مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں تو اپنے نفلوں کی نیت کر لیں ساری رات کڑا رہے تو لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھے قرآن میں بھی یہی حکم دیا گیا تمہارے پیچھے بیمار بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اللہ کا فضل ڈوںنے والے لوگ بھی ہیں جو نوکریوں پہ جا رہے ہیں اور کٹال کرنے والے مجاہد بھی ہیں تو لہذا نماز جو ہے وہ تخفیف کر کے پڑھائی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز انق اور آن الفجر کا مشہودا یہ شہادت کا وقت ہے مشہود کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے اس میں حدیث میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے وہ فجر کی نماز کے وقت ہوتی ہے جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو پہلے والے تیار ہوتے ہیں شفٹ جا رہی ہوتی ہے نئی شفٹ آ جاتی ہے جانے والے جا کے بتاتے ہیں کہ جب میں نے چھوڑا تو نماز پڑھ رہا تھا اور آنے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہا تھا وہ مشہود ہے اس وقت قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے چاہیے ویسے بھی آدمی چونکہ اس وقت ذرا تازہ تازہ اٹھتا ہے سو کے دماغ بھی تازہ ہوتا ہے تو آدمی کی فریکوینسی بڑی ہوئی ہوتی ہے قرآن اگر سمجھنے والا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے اس وقت تلاوٹ وام اللہ فاتح جد بھی نہ مین اللہ وہ فل لامل رات کچھ گزر جائے تو رات کے کچھ حصے میں وہ مین اللہ مینل کا مطلب ہوگا سم نائٹ مینل رات کے کچھ سے اور وہ کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آخر والا تھرڈ ہے اس میں تیسرے پہر دو پہر گزر جائیں تیسرے پیر کی وہ ٹائم تحجد اس لیے کہا کہ تحجد کا مطلب ہے کسی چیز کو مسلنا اور یہ تحجد میں آدمی جب سو کے اٹھتا ہے ایک دفعہ آنکھ لگ جائے تو پھر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نفس کو مار کے نفس مر جائے تو آدمی اٹھ سکتا یہ تو ہے ٹھیک ہے ڈرامہ دیکھ رہا آدمی تین بجے تک جناب اس میں دیکھا جیسے سارا تو لائل ہوتی ہے یہاں پہ رمضان میں راتیں جاگتی ہیں سیریز لگی ہوئی ہے جناب علی کوئی اور وہ دیکھ رہے ہیں تو ڈائی بجے تین بجے ختم ہوئی تو ساتھ تحجد بھی پڑ لی ایک آدمی کہتا ہے یار بارہ بجے تک ویسے گپ سپ لگی رہتی ہے تو چلو ساڑھے بارہ بجے تحجد پڑھ کے سو جائیں گے اصل جو مقصد ہے تحجد کا وہ نفس کو مارنا ہے اصل مقصد وہ ہے نماز میں کم ثواب اور اس مار کے اٹھنے میں زیادہ ثواب ہے اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں مقصد یہ کہ کون اٹھتا ہے وہ جو اقبال نے گلا کیا نا کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے وہ یہ بتانا چاہتا کہ ہم سے تمہیں پیار ہے تمہیں کتنی بھی مشقت ہو تم ہماری ملاقات کے لیے اٹھتے ہو ہماری کوئی اہمیت ہے تمہاری نظروں میں ہم کوئی اہم ہستی ہیں جس سے ملاقات کے لیے تم اپنی نیند کو قربان کر سکتے وہ یہ چاہتے وہ میں نے بِهِ نَافِلَةً حجدھی یہ آپ کا اوور ٹائم ہے نافلہ اوور ٹائم ایکسٹرا جو بھی ہوتا ہے اسی لیے پوتے کو کہا ہے قرآن نے نافلہ بیٹا کیا ہوتا ہے آپ کی کمائی ہے آپ نے کھلایا ہے پالا ہے لیکن پوتا کیا ہے اس کو کوئی کھلا رہا ہے کوئی اس کو پالا وہ آپ کا کیا ہے الاؤس وہ آپ کا بونس وہ آپ کا منافع ہے تو اس کے لیے فرمایا ہم نے ابراہیم کو یاقوبہ نافلا اور یاقوب نفل یعنی پوتا ایکسٹرا ہم نے دیا انہوں نے ایک قربانی دی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے بدلے ساک دے دیا نبی بھی بنا دیا تو معاملہ برابر کر دیا وہ یاقوبہ اور یاقوب ہم نے فالتو دے دیا یہ یعنی محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا کریم شخصیت ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے باڑ کے دیکھیے اچھا یہ بھی لے دو یاقوب بھی لے دو اور پھر یاقوب کی نسل سے جو پھر نبیوں کی چلی ہے ایک سلسلہ چلا ہے تو اس میں آٹھ نبیوں کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے انہی میں سے وجالنا پھر ضروریات ہے ہم نے نبوت کو اس کی ذریت میں رکھ دی اتنی بڑی قربانی ہو کتنا اعزاز ہے تو یہ نافلا ہمارے ایک بزرگ تھے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے بےچاروں کو پتہ نہیں لیکن بات ان کی صحیح تھی آدمی کو اصل پر خوشی نہیں ہوتی بینک والے بتا دیں کہ سو روپیہ آپ کا لگ گیا جی. تو وہ سو روپیہ زیادہ خوشی دیتا ہے آدمی کو اپنے ہزار کی بنسبت حرام لیکن جو کہ وہ بھائی کا ہوتا ہے نا فالتو مل رہا ہے چون اصل جو چیز ہے وہ ہے فرضی عبادت اس کے بعد نافلا تب وہ ہے ہم دیکھتے ہیں تم کیا کرتے پوچھ فرض کی ہوگی گرفت فرض نہ ادا کرنے کی ہوگی لیکن ثواب زیادہ جو ہوتا ہے اللہ کا تقرب جو حاصل ہوتا ہے وہ نفل سے ہوتا ہے اس لیے کہ نفل یہ بتاتا ہے کہ بندے کو پیار ہے فرض کے پیچھے تو ڈنڈا ہے نا نہیں پڑھو گے تو ہمارے بزرگ کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک نماز قزا کی تو کتنے سال جو ہے وہ اسی سال جہنم میں جلنا پڑے گا چالیس سال نیچے جاتے ہوئے گوتا لگے چالیس سال اوپر آتے ہوئے باقاعدہ تو آدمی ڈر جاتے ہیں فرض کے پیچھے ڈنڈا ہے جہنم کی تو یہ آگ ہے لیکن نفل کے پیچھے ایسا نہیں کہ نفل نہیں پڑو گے تحجد نہیں پڑو گے تو ہم تمہیں جہنم میں پھینکیں گے نہیں تو پھر نفل کے لیے اس تحجد کے لیے کون سی چیز اٹھاتی ہے اللہ کا پیار محبت تو جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک بالسٹ آؤ گے تو ایک قدم آؤں گا اور تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا تم اٹھتے اس سے ملاقات کے لیے بھی تمہارے اور اپنے درمیان سے پردے ہٹا دیتا جب تک بندہ جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حجاب نہیں ڈالتا جین ادھر سے نکلتی ہے اور ادھر پہنچتی سنی جا رہی ہوتی ہے المسلی یوناجی اور آپ سے سرگوشیاں ہو رہی ہوں آساسا کا ربوں کا مقام اب ہو سکتا ہے آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر اب یہ مقام محمود کیا ہے یہ وہ مقام ہے جو صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب مقام محمود حضور کا نام محمد اور رحمد آپ کی امت حمادون اور جہاں حضور قیامت کے دن جو آپ کو سٹیٹس ملے گا وہ مقام محمود ہے مقام محمود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی وہ تعریف کریں گے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے فرمایا کہ آج مجھے نہیں آتی اللہ اسی وقت میرے ذہن میں ڈالے گا اسی وقت القاطا دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو لوگوں کی طرف سے کوئی آدمی کوئی اہم شخصیت اٹھ کے اس پاس نامہ پیش کرتی ہے جس میں آنے والے کو تو ویلکم کہا جاتا ہے لیکن ساتھ اپنے مسائل بھی رکھے جاتے ہیں ہمارے یہ جوڑ کچا ہے یہاں لوگ کپڑے بھی دوتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اور یہاں پہ اسکول کوئی نہیں ہے اور آسپیٹل کوئی نہیں ہے اور فلاں چیز اپنے مسائل بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں اس کا نام ہے سپاس نامہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں لیکن یہ اگر آپ کر لیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نو انسانیت کی طرف سے سفاس نامہ پیش کریں اللہ, اللہ تجلی اللہ فرمائے گا میدان حچر میں آئے گا کرسی لگے گی عدالت قائم ہوگی وجہ عرب و کا بل تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود سے پھر وہ نامہ پیش کریں گے شفاط کبرا وہاں سے ہوگی سب سے پہلی شفاعت اور کبرا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صرف امت محمد تک محدود نہیں ہوگی وہ شفات کبرہ تمام نو انسانیت کے لیے ہوگی موسا علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہوگی حضرت تعیشہ علیہ السلام کی امت کے لیے سب کے لیے ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ عدالت کا کام شروع کیا جائے اللہ حساب کتاب شروع کر بندے بڑی مشقت میں ہیں تو جب وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو کم یہ ہوگا کہ پینڈا کٹ رہا ہے باری آ جائے گی تو شفاط کبرا یعنی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ سے صرف یہ کہہ دے کوئی کہ رسول کہ اللہ تعالیٰ حصر ہو گیا بندے سارے کٹھے سرکار وکیل بھی موجود سارے موجود ہیں کروائی شروع کی کوئی رسول نہیں آ ایک دوسرے کو کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ میں نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے میں نے مجھ سے یہ ہوا تھا کوئی کہے گا مجھ سے یہ ہوا تھا موسم کے بندہ مر گیا تھا مجھ سے ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ریکال کر لے میری فائل کو لاؤ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک اگر سفارش کرتا ہے تو اس کا تو کام ہو گیا ٹھیک ہے موسا علیہ اسلام نے, نے, نے توبہ کی اللہ نے بخش جی آدم اللہ اسلام نے توبہ کی فتح علیہ لیکن اللہ تو بادشاہ نے بے نیاز ہے یہ بات امبیا بڑی اچھی طرح جاتی ہے ہم لوگوں کو کوئی پلے ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید عبادتیں کر کے تو اللہ کو اتنا ابلاج کر لیا کیا اللہ ان سے دوسری نہیں کرے گا اللہ بے نیاز ہے کبھی کسی کے احسان کے نیچے نہیں وہ سب کا محسن ہے سب پر احسان کرنے والا ہے لیکن کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میرا اللہ پر احسان ہے یعنی ہمیں نوکری اگر مل جائے تو ہم سب سے کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے مجھے نوکری مل گئی ہے یعنی دنیا بھی جس کے بدلے میں پیسے مل لیکن اگر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے یا تحج پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو دل میں کبھی یہ نہیں آتا کہ اللہ کا احسان ہے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھی یعنی میرا اللہ پر احسان ہے ہے بھائی اب تو میری مانی جانی چاہیے جب تک یہ نفسیات ٹوٹیں گی نہیں کہ آپ عبادت کو بھی اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے پڑھوائی ہے تو میں نے پڑھی ہے ورنہ میں بہت میرا بھائی ہے نہیں کا مطلب ہے کہ اللہ لا یاتی بالحسنات اللہ عنتا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لا یاتی بالحسنات اللہ عنتا اللہ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں تو گھیر گار کے لاتا تو کرواتا ادھر ہمیں گھیر کے نیکی کے پاس لاتا ہے ادھر سے نیکی کا گھیرا کر کے جیسے وہ ہنکا کرتے ہیں نا شکار والے تو پکڑ کے شکاری کے سامنے اس کو گھیر کے لے آتے پھر وہ مارتا ہے لا تی بلحسنات اللہ انتا یہ نیکیا تو پکڑ پکڑ کے میرے سامنے لاتا کرواتا ہے مجھ سے کسی اور سے بھی کرواتا تیرا احسان ہے کہ تیری نظر کرم مجھ پر ہے تو مجھ سے کرواتا ہے تیرا احسان وہ لا یت الا اور کوئی برائیوں کو ہٹاتا نہیں مگر تو, یہ تو کرم کرتا ہٹاتا لہا. تو چھوڑ دے تو میں تو مبتلا ہوگا ما اللہ مارا بسوء. ما ربی ان سلام مارا تم بھی سو اللہ مارا ٹھیک جی تو اس وقت تمام انبیاء اپنی کسی نہ کسی ایسی لغزش کو جو حالانکہ معاف ہو چکی ہے لیکن انہیں اللہ کی بے نیازی اور اس کی اتھارٹی یاد ہے کہ وہ کیس دوبارہ بھی پٹ اپ کر سکتا ہے اگر پاکستان کا سپریم کورٹ تو ہین ادالت کیس دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ راجا ہر نبی ڈر نہ جناب اللہ کہ تمہیں تو میں نے معاف کر دی اب دیکھے نا اگر کسی آدمی کے پاس میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں جناب میری تنخواہ تھوڑی ہے مہربانی کریں آپ میرے بچوں کی فیس معاف کر دیں میں افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی سینکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ جائیے اور اس کے بعد میں لمبی لائن دس آدمی لے سرکار ان کی بھی معاف کر دی وہ کہے گا یا ان کے بھی کاغذ لے مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے یہاں منڈی کھول لی بھئی ہمیں تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن ہم اگر یہ لے کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہے گا ان کے بھی فائل آدم کی بھی نکال کے لے آو علیہ السلام اور یہ موسا علیہ السلام کی بھی تین سو دو کی ان کی بھی فائل لے کے آؤ کوئی آگے نہیں جائے گا کس کے پاس جاؤ عیسا علیہ السلام وہ آیت کریں گے کیوں کریں گے اس لیے عیسا علیہ السلام اس امت محمد میں دوبارہ آئیں گے نا تو حضور کے امتی ہوں گے اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ نبی ہیں لیکن امتی ہی کس کے ہیں اپنی جگہ وہ نبی ہیں لیکن کس کی شریعت کے پابند ہیں موسا علیہ السلام کی شریعت کے پابند تورات کے ماننے والے جب وہ دوبارہ آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور قرآن کے پابند ہوں گے تو سٹیٹس ان کا بڑھ گیا یا کم ہوا ہے؟ عزت بڑھی ہے یا کم ہوا کچھ لوگوں کا اعتراض ہے دیکھیں جی وہ ہوں گے نبی تو کیسے امتی ہوں گے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیسے بھائی اب بھی اُنتی موسلم ان کی شریعت پر چل رہے ہیں اس کے پا بند ہیں جب وہ امتی گنے جائیں گئے اور یہ انہوں نے بڑی گڑگڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کے یہ اسٹیٹس دیا ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے تو چاہے تو نبوت واپس لے لے مجھے محمد کی جوتیوں کے تسمے باندھنے کی توفیق دے یہ مانگ کے لیا انہوں نے وہ قرآن کی آیت پڑیں گے جاؤ اس ہستی کے پاس جس کو رب نے کہا ہے لے یق پھر اللہ طلحہ مارتا قدم امین زمبے کا اس کے اگلے پچھلے ماہ جاؤ اس کے پاس یہ کام وہی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و شفاط قبرا ہوگی اس مقام محمود سے وہ قربال آخریجنی مخراج وجا عالیہ مل دن کا سلطان النسی اور, اور کیا کہ اللہ مجھے تو جہاں بھی لے جائے سدق کے ساتھ لے جا جہاں بھی داخل کرے سد کے ساتھ داخل کر اور جہاں سے نکالے وہاں بھی مجھے صدق کے ساتھ نکال وہاں سے سچائی کی خاطر میں وطن چھوڑوں بھی اور اگر کسی جگہ کو اپنا وطن بناؤں بھی تو سچائی کی خاطر ہو اس کے پیچھے میری اپنی ذاتی کوئی کاوش نہ ہو ذاتی کوئی رغبت اس میں نہ ہو کہ جی وہاں تنخواہ زیادہ ہے وہاں پاسپورٹ مل جائے گا جیسے ہم لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے کیا ہوتا ہے اس تنخواہ زیادہ ہے فیسلٹیز زیادہ ہیں یہ ہوتا ہے نا آب و ہوا اچھی ہے وہاں کی یہاں گرمی ہوتی ہے ڈھیر چیزیں پرمایا گرمی سردی اس کے پیچھے نہ ہو اس کے پیچھے صدق کو ہو سچائی کی خاطر وطن چھوڑوں بھی سچائی کی خاطر کسی جگہ کو اپنا وطن بناؤں بھی وجا کا سلطان نصیر اور اے اللہ میرے مشن میں میرا مددگار سلطان کو بنا دے اپنے یہاں سے اپنے کرم سے اپنی مہربانی وجا علی کا سلطان ان سلطان کو میرا نصیر بنا دے سلطان کا مطلب کہ غلبہ حکومت اقتدار یا تو مجھے نصیب کر دے یا کسی اور حکومت والے کو میری مدد کے لیے آمادہ کر دے اس کو مسلمان کر دے ہزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کو خط لکھا تم مسلمان ہو جاؤ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ان سب کا سواب تمہیں ملے گا تم کافر رہو گے تو وہ بھی کافر رہیں گے ان سب کا گنا بھی اگر آپ کے پاس سلطان نہ ہو حکومت نہ ہو تو سسپینڈ رہتا ہے آپ صبح شام تلاوت اس کی بے چک کر لیں مفتی صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھیر سارے اخبارات بھر دیں عمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سلطان نہ ہو قاضی آپ کا نہ ہو نام اسلام جمہوریہ پاکستان اور مجریہ اٹھارہ سو فلاں چل رہا ہے وہی ملکہ کا چل رہا ہے کیا اسلامی کیا چیز آئی ہے اس نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو ہندوستان میں بھی کوئی منع نہیں کرتا تھا بلکہ جتنی غیر محفوظ آج آپ کی مسئلے یہاں پاکستان میں ہیں ہندوستان میں نہیں ہیں وہاں اخلاشوفوں کے سائے میں ترابی کوئی نہیں پڑتا آپ یہاں پہ. یہ لیا اگر قانون رب کا تم نہیں لائے تو اسلام کہاں لائے ہو دس دن مسلمان ہوتا ہے ہمارا ٹی وی مسلمان بھی نہیں ہوتا شیعہ ہو جاتا دس دن بس اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ساری فہاشی شیئ پھیلا رہے ہیں اگر یہ چاہتے تو پورا سال یہی ہوتا ہے ٹی وی ان کے ہاتھ میں اب وہ میچ بھی بالکل ٹیلی کاسٹ نہیں کریں گے بعد میں آپ کو ریکارڈنگ دکھائیں گے کیوں محرم ہے شادی بیاہ سنیوں کا نہیں ہونے دیتے دس دن بلکہ پورے محرم میں تو ہے یا ناپسندیدہ پہلے دس دنوں میں تو آدمی کفر کر دے تو ان کے نزدیک اس کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن شادی کوئی کر دے اپنی بچی یا بچے کی جو قیامت آ جاتی لوگ حالانکہ محرم جو محترم ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے محترم نہیں ہے وہ پہلے دن سے یوم خالا کلّا اسلم بات وب منہار باترم یہ پہلے دن سے اسی طرح بحترم اور بارہ مہینے پہلے دن, پہلے دن سے پھر اس میں بہت ساری خوشی کی باتیں ہوئی غمی کا تو ایک واقعہ ہوا حضرت امام و رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے اس میں بھی غمی کی بات یہ ہے کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے خود مانتے ہو شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت دی بہت سارے لوگوں کو حضرت تعالیٰ عشرم مبشرہ بشرہ میں سے حضرت زبیر اشرم مبشرہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالان ہو اشرم مبشرہ میں سے وہ شہید نہیں ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہادتوں پہ اگر تم غم کا سال منانے لگو گے شام غریبا تو سرکار پھر تو پورا سال روتے ہی رہو گے اس لیے کہ بڑی بڑی ہستیاں پھر ہماری شہید ہوئی ہمارے پاس تو شہادتوں کی پوری تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے دس محرم موسا علیہ السلام دریا سے پار ہوئے دس محرم کو فراون غرق ہوئے دس محرم اسی طرح قیامت جمعے کا دن ہوگا دس محرم کو آئے گی اور بھی ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جو خوشی کی ہیں ہماری لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان اگر آپ کے پاس ہو اگر حکومت آپ اس لیے طلب کریں حضور نے کیا کہ نہیں کی وجہ ملت ان کا سلطان النسی سلطان کو اقتدار کو میرا مددگار بنا اور اللہ تعالیٰ نے مدینے آتے ہی آپ کو اقتدار دے دیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے جب رابطہ کیا عزیز مصر نے کہ بھئی یہ خواب دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا بھئی خواب تو یہ ہے کہ سات سال تو بڑے قت سالی کے گزریں گے اور تمہارا سب کچھ کھایا جائے گا آٹھیں سال جا کے بارش وغیرہ ہوگی تو اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ جو بھی فصل کاٹو بہتر یہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے سات سال تو خوب فصل بو اور جو کاٹو اس کو تم اپنے بھوسے میں سے مت نکالو اس لیے کہ وہ کیڑا نہیں لگنے دیتا اگر آپ گندم کو بھوسے کے اندر چھوڑ دیں اس کو گائیں نہیں اپنے اس سنبل کے اندر یا اس سٹے کے اندر آپ اس کو رہنے دیں تو اس کو کیڑا نہیں لگتا اس کے چھلکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی اینٹی بایوٹک صلاحیت رکھی ہے کہ کیڑا اس کو نہیں چھیڑتا تو انہوں نے کہا کہ اس کو گانا نہیں ہے اللہ کلیلا مما تا کرنا کھانا اتنا دال ہو باقی کو اس کے اندر رہنے دو زمانے میں یہ دوائیاں نہیں ہوتی تھی یہ جو سیکٹیسائڈ آپ کرتے ہیں دوائیاں اور پھر وہ کھا کے ہماری بھی ماشاء شکلیں بگڑتی جا رہی ہیں سارا کچھ اس کا اثر گندم پہ ہوتا ہے کیڑا نہیں لگتا تو اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے آستہ آستہ لیکن وہ سلو پوائزن ہے میں کوئی شک نہیں ہے جو کھاد ہم دیتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں پھر اس کے اگر کیوں ہر دوسرے آدمی کو ہائی بلڈ پرشر ہے اور ہائپرشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ کیوں ہے بچے کو اینکیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ کیا ہے یہ وہی مرغی کھاتے ہیں جناب اتنی اصل مرغی ہوتی ہے کہ اس کو ہارمونز دے دے کے انہوں نے بطخ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری ماں بھی شکل نہیں پہچانتی پوچھتی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ شکل ہماری بھی وہ ہارمونز اندر جا کے اثر کرتے ہیں ہمارے اوپر تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اس کے سنبل کے اندر چھوڑ دو اللہ کلینا تاخلون بادشاہ نے بلایا اس نے کہا جی آپ کی تجویز تو بڑی اچھی ہے نہ کل دئی نہ, نہ مین, آپ ہمارے نزدیک ایک بڑے ٹرسٹی کی حیثیت سے ہم آپ کو اپنی گورنمنٹ میں شامل کرنے کے لیے تیار فرمایا نہ میں تیرا وزیر بن کے رہنے کے لیے نہیں یہ جالنی اللہ خزانہ زمین کے خزانے میرے ہاتھوں میں دے مطلب ایک اقتدار مجھے دے کنجیا مجھے دے مقصد یہ ہو جالنی اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کا الارض ہم نے یوسف کو وہ اقتدار دے دیا زمین میں جہاں چاہتا گھر بنا لیتا دیکھیے یہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کوئی اپنی پراپرٹی نہیں رکھتے جس کو بھی ملی ہے ایمن کے مواطن کو بھی جو ملا ہے وہ مہربانی ہے کسی کی جب چاہے کان سے پکڑ کے کہہ سکتے جاؤ یہاں سے نکلو اتنے پیسے لو گیٹ آؤٹ کوئی ملکیت ذاتی نہیں ہاں وہ جہاں چاہے بنا سکتے ہیں سمندر میں بنا سکتے ہیں زمین پہ بنا سکتے ہیں کسی جگہ بھی بنا سکتے ہیں یہ اقتدار کی اعلی شکل ہے نہ آپ کو کوئی آئین روکے نہ آپ کو کوئی عدالت روکے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اتارٹی کے اب ہونے کی یہ نشانی بیان کی ہے یہ تباہ امینا توشا یوسف جہاں چاہتا مکان بنا لیتا کوئی مائک اللہ روکنے والا نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل بادشاہ بن گئے تو بادشاہ کیوں مانگی اللہ کے دین کے نفاذ کے جو اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے اپنے اقتدار کے لیے مانگتا ہے یہ دنیا داری ہے جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے مانگتا ہے تاکہ اللہ کی حدیں قائم ہوں چور کا ہاتھ کاٹا جائے رانی کو سنسار کیا جائے اور شری سزائیں دی جائیں تو وہ اصل میں اللہ کے دینی کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اور دین کا جز ہوتا ہے قابل مذمت کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگ اقتدار مانگتے ہیں اور ہم صرف مسجد مانگتے ہیں آپ مسجد میں تلاوت کرتے رہے لیکن عمل اس تلاوت پر نہیں ہو سکتا وہ جب بھی اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی ظالمانہ سزائیں اور جی جی بڑے یہ نہیں چل سکتی آج کے زمانے میں نہیں چل سکتی تو پھر آج کے زمانے میں ہمت کرو اسے قرآن سے نکال دو اتنا موٹا جو بچے حفظ کرتے ہیں تو اس میں سے یہ چور کے سزا ہاتھ کاٹ دیں اور یہ فلاں چیز نکال دو تاکہ بچوں کے لیے سلیبس تو چھوٹا ہو جائے نا پھر. عمل تو تم ہونے نہیں دیتے اس پہ اتنی بھی تو ہمت کرو نا اس لیے کہ پھر تم کافر ہو جاؤ گے اب تم مسلمان ہی. لیکن تم مسلمان تب تک ہو جب تک تمہارا جنازہ پڑھ کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے آخرت والے تمہارا اسلام قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ دیکھی جائے یہ صرف کلمے کا ریگارڈ ہے کہ تمہارا جنازہ پڑھ دیا جائے گا دیٹس آل اس کے بعد وہ جو قرآن کے سزاؤں کو ظالمانہ کہتے ہیں جاہلانا کہتے ہیں ان کہتے ہیں نہیں چل سکتی وہ کیا جواب ہے؟ کیسے مسلمان ہیں یہاں تو یہ حالت ہے کہ اللہ نے فرمایا فلاو اور ربے کا لا مینا تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں حق کے منہ کافی ماشا یہاں تک کہ اپنے فیصلے آپ سے نہ کروائے سما لایا جو ہارا جاگئی تھا اور تیرے کیے ہوئے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے میں نے سینے پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے یہ نہیں کہ جبر سے مان لیں جیسے سپریم کورٹ نے کر دیا تو مان لیا بھائی مجبوری ہے ورنہ تو انہیں عدالت ہو جائے گی نبی کے فیصلے کو زبان تو بند ہی ہوتی ہے فرمایا دل میں بھی خلش نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں بےمانی نہ ہو گئی میرے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی ہو دل میں بھی آئی فلا اور ربے کا لا یؤمنون تیرے رب کی قسم و مومن نہیں ہو تم جنازہ پڑھو اس کا جو کفن ہے اس کو آب زمزم میں دھو لو سکھا لو سینے پہ کلمہ لکھ دو سب کچھ کر لو لیکن اگر اللہ نے عبداللہ اپنے ابئی کے بارے میں فرمایا نا ان تس اولاد اور لاؤ ان تسک پھر لاؤں نمر ہے انا بھی تم اس کے لیے بخش مانگو یا نہ مانگو تم ستر بار بھی مانگو ہم نہیں بخش تو ہمارے پڑھائے ہوئے جنازے جن میں مولوی صاحب کی نظر بھی وہ مسلے پہ ہوتی ہے کفن میں سے مسلا بھی مولوی صاحب کا کاٹتے ہیں اس کی کیسے بخش ہوگی یہ تو دنیا تک معاملہ ہے لہذا سلطان اگر کوئی طلب کرتا ہے یوسف علیہ السلام نے بھی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بغیر سلطان کے تیرہ سال مکے کے ہیں اور اسی چھیاسی آدمی مسلمان ہیں اور سلطان کے ساتھ دس سال مدینے کے ہیں دس کو بھی چھوڑیا سات میں فتح ہو گیا سات آٹھ میں سات سال ہیں سات سال, سال میں یاد خلون سفی دھیرا پھر فوجوں کی فوجیں کیوں آئی اثر ہے اس چیز کا اب بھی آپ جب کسی سے تعارف کسی کا کرواتے تو کہتے ہیں یہ صاحب جی کرنل ہیں یہ جرنل ہیں یہ جاوید ناصر صاحب ہیں صاحب کا جرنل ہیں یہ فلاں کیوں اس کے اقتدار کو آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کہ لوگوں پر اثر ہوتا ہے کہ یہ ہماری جماعت میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریشنل جماعت ہے عقل والی جماعت ہے سوچنے سمنے والی جماعت ہے اس لیے جرنل لگا ہوا ہے اور دیکھو یہ کتنا نقص کو مارتی ہے دیکھو باتھ روم صاف کر رہا بتاتے ہیں نا آپ کیوں بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے کرتا ہے تو اپنی نجات کے لیے کرتا ہے لیکن آپ اس کے سٹیٹس کو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ اس کے اسٹیٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے وہاں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آتا لیکن اگر حکومت کو اللہ کے دین کے لئے استعمال کر لیا جائے عیب ہے یہ دنیا مانتی ہمیں نہیں چاہیے بجاللی مل دن کا سلطان النسیح وکول جال حق و زح کل باقلی اور اے نبی آپ کا یہ کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا جتنے دن باطل کا کی مہلت کی اس نے پوری کر لی جالحق وضح کل باقی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایسے کوئی آسار نہیں تھے ہجرت ہونے والی تھی ہجرت ہونے والی تھی لیکن آسار کوئی نہیں کہ مکے والے صاف ہو گئے اور مدینے والے غالب آ گئے اور حضور مدینے جائیں گے تو وہاں کتنی ریزسٹینس ہوگی اس لیے کہ عبداللہ ابن بھائی وہاں بادشاہ بننے کے چکر میں تھا صرف دو ہیرے رہتے تھے جڑنے کے لیے اس کے تاج میں تاج اس کا تیار ہوا ہوا تھا وہاں کیا حالات ہوتے ہیں آنے والے مہاجروں کا ہو سکتا ہے کلش ہو جائے ان کے ساتھ اگر ہمارے یہاں ہو سکتا ہے تو ان کے یہاں بھی ہو سکتا تھا حالات تو بالکل جن کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی ان تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا ان حالات میں یہ کہنا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارت تھی اور جو بات اللہ کے یہاں سے نکل جاتی ہے وہ کا نام اللہ یہ آج پھر کب پڑی حضور نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بتوں کو اپنی لاٹھی سے گراتے جاتے تھے فرماتے تھے جا الحق اضاحت البات اللہ کا نظر ہوگا یہ اس وقت یعنی سات سالوں کے اندر اندر جناب نقشہ پلٹ وجا الحق الجا الحق ازاق القان کا باطل کو جانا ہی ہے. چار دن کی ایک ہڑبڑاٹ سی ہوتی ہے آپ کو پتا پپسی یا سیمن آپ گلاس میں ڈالیں تو ایک دم سے جھاپ سے بھر جاتا ہے گلاس لیکن آپ ابھی پکڑے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نے بیٹھ جانا پھر گلاس آدھے کا آدھا ہی ہوگا تو پھر تھوڑی سی اور ڈالنی یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن نے یہ مثال دی ہے کہ باطل کی مثال ایسے جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ چڑی ہوئی ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ جی بس وہ جھاگ ہی جھاگ ہے سب سے لیکن کیا ہوتا ہے فَأَمَّا آ... وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے اڑ جاتی ہے کناروں پہ لگ جاتی ہے ادھر ادھر وہ اما ما یم فاسفا فَيَمْكُثُ کو تھولا <فِلَارد> جو لوگوں کے نفے کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں کھب جاتی زمین پی لیتی ہے, پی ہے، میں پانی آتا ہے پھر نلکوں میں آتا ہے ٹیوب میں آتا ہے اسی طریقے سے باطل یوں پتا چلتا کہ چلا چلا آ رہا ہے لیکن باطل روک نہیں سکتا اس کے پاؤں کو نہیں ہوتا اس نے جانا ہی ہوتا ہے ہاں حق جم جاتا ہے لوگوں کے نفے کی چیزیں بانون ضلع قرآن شفا و رحمت المومی اور قرآن حکیم میں ہم جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے اس سے شفا ایک جگہ چار فرمایا شفا الماف سدور یعنی سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر اس سے مراد ٹی بی نہیں ہے پھیفڑوں کو لگتی ہے کیونکہ یہ سینے میں ہوتے ہیں لاز آیا برانا کاٹس نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے یعنی گھٹنے کے درد کا علاج اس میں نہیں ہے سینے کے درد کا علاج ہے مولوی صاحب اس سے یہ سمجھے کہ ٹی بی وغیرہ کا علاج ہے شفاف صدور سینا سینے میں کیا ہے دل دل کی بیماری ہے بے مارا دون ان کے دلوں میں مرض میں اس مرض کی شفا ہے اعتقادات درست کرتا ہے تواہم کو دور کرتا ہے قلب کو کبھی کرتا ہے چھالے بنا دیتا ہے نے فرمایا انسان کے سینے میں ایک ایسا لوتھرا ہے جو اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے تو شفاول معافی سٹور پرانے حکیم کا آدمی مطالعہ کرے تو یہ آدمی کا عقیدہ درست کر دیتا ہے آدمی کے توہمات کو آدمی بڑی عزت والی چیز ہے والا قد کر نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے توقیر دی ہے اب یہ اگر پتھروں کے آگے جگتا ہے اور سانپوں کے سامنے اور بندروں کے سامنے اور گنیش جی کے سامنے اور فلان کے سامنے اور ستاروں کے سامنے اور تورج کے سامنے اور اپنی تقدیر ستاروں کے ہاتھ میں سمجھتا ہے تو یہ اس کی بزدلی ہے اور اس کا اپنے مقام سے گر جانا ہے کائنات میں اللہ کے بعد انسان چکھا لا تم ما فسٹا ماوات ہوا مافی اللہ زمین و آسمان میں ہر کوئی تمہارا نوکر پیدا کیا فرشتے بھی تمہارے نوکر فرشتے جنت میں نہیں جائیں گے فرشتے جنتی نہیں ہیں وہ جنت میں صرف تیری خدمت کے لیے آئیں گے ان کو بھی جنت نصیب ہو جائے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ہوٹل کے اندر آپ تو کرایہ پہ لیتے ہیں لیکن وہ جو اس کا اسٹاف ہوتا ہے ہوٹل کا جو بی وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو مفتے میں گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں آپ کو یہ چیز سرو کرنے ہے یہ کھائیں جی یہ لیے جی یہ پیے جی ویسے ان کا کوئی تعلق نہیں اس حال کے ساتھ حال آپ نے کرائے پر لیا جنت تمہاری ہے ٹل کال جنت اللہ تیور منہ یہ تم وارث ہو اس کے وہ اس میں داخل ہوں گے تمہاری خدمت کے لیے تو کائنات میں اللہ کے بعد کون ہے انسان اگر انسان کی ڈور کٹ جائے اللہ سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ کٹی پتنگ کی طرح کبھی ایک پیر لوٹنے کو دوڑتا ہے کبھی کوئی پنڈت لوٹنے کو دوڑتا ہے ادھر آؤ راتوں رات تقدیر بدل دوں گا تمنا کیسی کیوں نہ ہو नहीं? وہ بیٹھے ہیں, وہ دینے میں بھی آپ دیکھ لیں پنڈی میں بھی لئی کے کنارے بڑے وہ لے کے بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے انہوں نے لگائے ہوئے کہ جی سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں اب بندہ جب اپنی تقدیر اللہ سے لے کر بندے کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ میری تقدیر بدل کر, تبدیل کر دے تو اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اپنی تقدیر نہ بدلی کرتا کہ سارا دن لے کے کنارے بدبوس ہوں رہتا ہے اپنی نہ بدلی کر لیتا ہو یہ ہم گر جاتے ہیں اپنے مقام سے ورنہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ ابس ہے سکھواس تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں تیرے باہر میں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے ایمان ہے نا تیرا اس ایمان کے اندر وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیڈ سی ہوتا ہے جس کے سمندر کو آپ چاروں طرف سے گھیر دیں اس میں کبھی لہر نہیں اٹھتی لہر کھلے سمندر کے اندر اٹھتی ایسی مکانوں کی طرف اوڑ اوڑ کے آتی ہوں اچل اچل کے آتی ہوں اگر آپ اس کے زور کو توڑ جا کے کوئی دیوار بنا دیں اگر آپ اپنے ایمان کے گرد توہمات تو کی دیواریں نہ چن لیں تو آپ کے ایمان کے اندر موجیں اٹھنی چاہیے ورنہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا نہ کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں استراب نہیں تو کہتا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خود تیری مسلمان کیوں نہیں ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان تو خود تکدیری یزدان کیوں نہیں صحابہ کیا تھے تقدیر یزداں تھے رات کو کھڑے ہو جاتے تھے رب کو مینو دیتے تھے اللہ ہمیں کستن چاہیے منواتے تھے رات کو کھڑے ہو اللہ کہتا تھا لے لو جا کے لے لیتے تھے نا رجسٹریاں کون کرتا ہے شہروں جب بوسا علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا ادخل المقدس ارد المقدس اللّہ تھی قطب اللہ علاقوں ارد اللہ نے لکھ دیا جا کے قبضہ لے لو وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رکھا کرتے تھے پروگرام بنا کے اے اللہ ہمیں رستم کا لشکر چاہیے کل ہمیں چاہیے بس بس ہمیں چاہیے اے اللہ کل ہم اپنا جھنڈا وہاں لگانا چاہتے ہیں تیسرا پیار ہوتا ہے اللہ سینکشن کر ہے جاؤ لے لو صبح یہ ہے تقدیر خود رکھو رب کے سامنے مطالبے اور رب سے پاس کروا رو رو کے لہذا رستم کے جاسوسوں نے جا کے جو اسے اطلاع دی تھی کیا دی تھی ہم روحبان باللیل و فرسان یہ راتوں کے رائے میں ساری رات روتے رہتے ہیں رات کے ساتھ اور دن کو جب چڑھتے ہیں گھوڑے پہ داڑھی منہ میں رکھتے ہیں ڈاٹا بندھا ہوا تھا تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے سینے میں دل بھی ہو ایسے پھر لاشوں کے پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں گھوڑے دریا میں ڈال دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو خود تک دیر یزدا کیوں نہیں ہے رب کو دو پروگرام الہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے مدد ہو تم نے کہا تھا ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں دین توفیق دنیا روکتی رہی پابندیاں لگی رہی لیکن تم بناتے رہے بنا لیا میزائل بنا لیا تم نے یہ کہاں سے نازل ہوئے جبرائیل دے کے گیا تمہیں تم نے خود ایک پروگرام بنایا ہے اللہ نے توفیق کیا. بسم اللہ کرو نا پروگرام رکھو رب کے سامنے پھر اس کے لیے راتوں کو رو اور منظوری لو رب تمہیں زمین کا اقتدار دے دے گا لیکن تم تو یہ چاہتے ہو کہ سب کو باندھ کے مارے اللہ تعالیٰ اور پھر ہمیں بلائے جیسے موسا علیہ اسلام نے کہا تھا موسا اسلام کی قوم نے کہا تھا کہ از ہا بن تب ربو کا فکا تلا ان ہا ہونا کا تیرا رب جا کے لڑو علاقہ خالی کراؤ ہم یہاں بیٹھے ہوئے پھر چارا کرنا دور سے آ جاؤ ہم تو یہ چاہتے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ زلزلوں سے مارے امریکہ والوں کو بھی ساروں کو بھی اور اس کے بعد پھر ہمیں باز مارے آو نیو یارک آ ویزے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں ہوتا کے لیے ہمت کی ضرورت ہے پروگرام بنانے کی ضرورت ہے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے خون دینے کی ضرورت ہے اور دیا صابن ضلع میں نل قرآر شفا قرآن میں سے ہم جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے وہ رحمت اور رحمت ہے ایمان والوں کے جو تو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے اور شفا ہی شفا ولا عزیزد الزالمین اللہ خسارا اور اس کا نازل ہونا نہیں بڑھاتا ظالموں کے حق میں مگر خسارے کوئی یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جی جیسے سارے پہلے مکس تھے ویسے بعد میں بھی رہنا ایک کامیاب ہوگا تو دوسرے کو لازمن ناکام ہونا خسارہ ہی بڑھتا ہے آپ دیکھیں جب اگزام ہوتے ہیں تو پورا سال وہ نالائک بچے بھی اور اے گریڈ والے بھی اور بی گریڈ والے بھی اور سی سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ اسکول لگتا ہے ایک ٹائم پہ چھٹی ہوتی ہے ایک ہی ٹائم پہ ریس ہوتی ہے ان کی سارا سال مکس رہتے لیکن جب ایگزام ہو جاتا ہے تو پھر بھی اسی طرح رہیں نہیں پھر تو آر, آر کے ہاتھ میں پیپر گریڈ سی میں پاس ہوا اور یہ فیل ہو گیا اور یہ گریڈ اے میں ہے اور اس نے اتنے لیا اتنے قرآن کا نازل ہونا ایک امتحان ہے یہ جاگ ہے جاگ جیسے کہا نا جاگ بنا دھ جمدہ نہ بہ جاگ ہے اس کے بعد معاشرے کی وہ حالت نہیں جاتی پھر ایمان والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ظالم پہلے سے زیادہ خسارے میں ہو جائے دوسری مثال سے سمجھنے جسے پرانے حکیم نے پہلے پارے میں بیان کہ جیسے ایک جگہ ایک مکان میں کچھ لوگ ہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے روشنی کوئی نہیں تو اس لحاظ سے اندھیرے کی حیثیت سے تو سارے ہی اندے کسی کو کچھ نظر نہیں سارے برابر ہیں دارن بندہ اٹھا اس نے اٹھ کے آگ جلا دی کوئی لائٹ جلا دیٹ آنے کے بعد اب وہ لوگ برابر نہیں ہیں اب جن کو نظر نہیں آ ثابت سابت کیا ہوا دے آر جن کو نظر آ گیا ہے ثابت ہوا کہ ان کی اندر کی روشنی تھی صرف باڑھ کی روشنی کی ضرورت تھی جنہیں اس وقت بھی نظر نہیں آ رہا ہے سابت یہ ہوا کہ انہیں بڑھ کی روشنی نہیں اندر کی روشنی بھی کوئی نہیں باہر کی بھی نہیں تھی اندر کی بھی نہیں تھی ورنہ باہر کی آئی تھی تو انہیں نظر آنا چاہیے تھا ثابت ہو گیا کہ ابو جاہل اندھا تھا اور عمر فاروق روشنی کی کمی کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا جب روشنی آئی تو عمر کو نظر آنا شروع ہو گیا اور ابو جاہل اندھے کا اندر آ گیا یہ ہے وہ ماں یس طویل اما اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اسی طرح فرمایا اند کرو تکوے والوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی چھوٹ لگتی ہے آپ دیکھتے ہیں, موٹرولا موبائل کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ جب آتی ہے اپنی ویو آتی ہے تو وہ پارک دیتا ہے اور بیل بجنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کسی کی آ رہی ہے کال کسی کی آ رہی ہے مومن کا حال یہی ہوتا ہے جب شیطانی خیالات حملہ ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر ایمان سپار کرنا شروع کر دیتا ہے تذکروں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ یاد آتا ہے فائزہ مب سے رو تو وہ اچانک دیکھنا شروع کر دیتا ہے سمجھ لگی آپ کو اس کا ویژل سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا کہ ہاک کیا اور باطل لگا اور یہ کیا ہے تو جس کا نہ کام کرے من کانفی حاضی عامہ فلاح رت عامہ جو یہاں اندھا رہا اندھا بیرا بن کے رہا نہ حق بات کو سنا نہ حق کو دیکھتا وہ آخرت میں نہیں اندھا بہرا رہے تو یہ رحمت ہے ماننے والوں کے لیے شفا ہے ماننے والوں کے لیے اور جو نہیں مانتے ان کے لیے یہ خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن اور او کا قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے قیامت کے دن یعنی تو قیامت میں جب آئے گا تو قرآن ساتھ آئے گا قیامت کے دن فیصلے قرآن پر ہونے ہیں جو سزائیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں بندوں کو قیامت کے دن وہی دینی ہے اسی لیے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے لوگوں کو چھڑا چھڑا کے جس کے سینے میں کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو بھی چھڑا لیں سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کو جب جا کے آخری رپورٹ کریں گے تو کیا کہیں گے ماں باقیہ منہا اللہ من ہل قرآن اے اللہ اب وہی قیدی رہ گئے جن کو قرآن نے قید کر دیا کیا مطلب جن کو قرآن نے کہہ دیا خالدین اطیہ ابادا تو ذہرا اب اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا جن کو قرآن نے حبس میں ڈال دیا اب وہی بچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے قیامت کے دن بھی قرآن کے مطابق ہونے ہیں تو, تو جب آئے گا تو قرآن بھی آئے گا جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو قانون بھی ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سرکاری وکیل ہوتا ہے ساتھ کے نہیں ہوتا محمد بھی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آخری امتی کا حساب کتاب نہیں ہوگا حضور جنت میں نہیں جائیں گے آپ پروسیکیوٹر ہیں مقدمے کی فائل پیش کریں گے محمد رسول اللہ, صلی اللہ سب سے پہلی فائل ابو بکر کی پیش کی جائے گی رضی اللہ تعالی حضور جیسے راجہ قریشی صاحب لگے ہوں میاں صاحب کے سرکاری سرکاری آخری آدمی کی فائل بھی حضور پیش کریں آپ بتائیے آپ جس آدمی کو حضور مجرم کی حیثیت سے پیش کر دیں وکال رسول و یاربین قوم اتہ خز حاضر قرآن محجورہ اس قوم نے قرآن کو پکڑا ہوا تھا چوم چم کے رکھتے تھے گلاب باندھ باندھ کے خوشبول لگا لگا کے اونچی جگہ کر کے ادھر لات نہیں ہونی چاہیے ادھر پیٹ نہیں ہونی چاہیے اتنا خضو لیکن عملی طور پر محجورہ چھوڑے ہوں عمل کوئی نہیں ماں فرمایا ما آمانہ بل قرآن منص اللہ جس نے قرآن کے حرام کردہ کو حلال کر دیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تو قرآن جب آئے گا وہاں پہ تو دو ہی حیثیتیں یا تو تیرے حق میں جھگڑے گا اللہ سے یعنی تجھے بچائے گا قانون قاضی سے جھگڑتا ہے نا کہ جی یہ چھوڑ دیں جی فلاں دفاع کے اس کو چھوڑ دیں جی فلاں کے تحت مجرم نہیں بنتا جی وہ کہتا نہیں جی یہ فلاں دفاع کے تحت بنتا ہے وہ چھوڑتا بھی قانون کے مطابق ہے پکڑتا بھی قانون کے مطابق ہے قرآن قانون ہے یہ تو یا تو حجتن اللہ کا ہے یہ تیرے حق میں جھگڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کا جھگڑنا نہ ایسے کوئی نبی اللہ سے جھگڑے گا نہ فرشتہ نہ کوئی ولی جیسے قرآن جگڑے اس, اس لیے کسی کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نا اللہ کے کلام ہے یہ, یہ مخلوق تو نہیں ہے نا اللہ کے کلام ہے یہ کہا کہ اللہ میں نے اسے راتوں کو سونے نہیں دیا وہاں بھی بے رامی یہاں بھی بے رامی تو تہربانی کر اس کو آپ سونے دیں اس کو آرام کے اللہ کا او الیکا اگر تیرے حق میں نہیں جگڑے گا تو پھر کیا ہوگا پھر خاموش نہیں پھر تیرے خلاف علیکا تیرے خلاف ہوگا تو یہ ہے وہ یا تو یزید الولہ یزید السالمین اللہ خسارا اور یا یہ کہ شفا اور رحمت اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں تمام مسلمانوں کے حق میں رحمت اور شفا بن ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کوئی خاتون حاج کرنا چاہتی ہیں اور وہ محرم کوئی نہیں ہے تو وہ صرف حاج کرنے کے لیے کسی سے شادی کر لیں تاکہ ان کا محرم بن جائے اور وہ حاج کر رہے ہیں میرے نالج میں یہ پہلی دفعہ ایسا میں نے سنا آج تک سنا نہیں تھا ہم کریں گے کنسلٹ انشاءاللہ شاء نکاح تو شرن ہو جاتا ہے اگر وہ نکاح کرتی ہیں تو نکاح تو شرم ہو جاتا ہے اگر اس کو وہ مشروط نہیں کرتی اگر اس کو مشروط کرتی ہیں کنڈیشن کے ساتھ حج تک تیرا اور میرا تعلق ہے یہ حج کے لیے ہے باقی اور کچھ نہیں کوئی حقوق نہیں ایک دوسرے کے ہمارے اوپر تو پھر یہ نہیں ہوتا مشروط اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر نہیں ہوتا پھر تو ایک خاص مقصد رکھا اس کو مقصد میرم کس چیز کا بنائیں جب آپ نے اسے کہا کہ میں مرور میں رہوں گی اور تم جناب چارہ جو آزاد پہ رہو گے تو پھر نکاح کیا ہوا پھر محرم کیسے بنا تو اس میں ایسی ضرورت بھی کہ اب تو یہ ہے کہ اگر رفقاطمہ ہے سیف آپ کو کمپین ملتے ہیں ایک گاڑی کے اندر اگر دو خواتین بھی ایسی ہیں جو اپنے محرموں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ وہ خاتون اکیلے اب جا سکتی ہے اب فتوہ یہ ہے جو ریسنٹ فتوا ہے ہمارا محتمر عالم اسلامی کا وہ یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر کچھ ایسی خواتین کے ساتھ سفر کر لے جو اپنے میرموں کے ساتھ ہوں تاکہ اگر بائی داوے کچھ کوئی پرابلم ہو جائے اس خاتون کو اور وہ خواتین ہینڈل کر لیں اس کو اصل میں مسئلہ یہ ہے میرم کا کہ اور رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ اور پرابلم ہو جائے